نمبر چونتیس یہودیوں کا مسلمانوں پر حسد عن عائشہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حسدت کم الود علا ما م حسدت کم علیہ السلام و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین پر تم سے حسد کرتے ہیں